اچھا پھر اس میں ایک انہوں نے سوال کیا آج کل کچھ لوگ اپنے پیر کی جو کہ ابھی حیات ہیں تصویر گھر میں فریم کروا کے لگواتے ہیں یا آڈیو کیسڈ پر ان کے پیر کی تصویر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے تصویر ناجائز ہے اور گھر میں لگانا تو اور زیادہ آفت بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ گھر میں لوگ اپنے پیروں کی تصویر لگاتے ہیں اس میں اگربتی بھی جلاتے ہیں اور اس پہ ہار بھی ڈالتے ہیں یہ تو بالکل اس کے پوجنے کے مترادی ہے لہذا اس سے بچنا چاہیے اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں کتا ہو جس گھر میں فوٹو ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ٹھیک بعد لوگ بلا وجہ کی پچھل لگاتے ہیں تو اس کا استثنا سو سے زیادہ برس پہلے ہمارے علما لکھ دیا ایک صاحب کو کہا اچھا کہ یہ نوٹ جیب میں کیوں اس کو بھی آپ پھینک دیجیے نا اس پہ جنا صاحب کا فوٹو ہوتا یہ سو سال پہلے علماء نے لکھ دیا کہ نوٹ پر اگر فوٹو ہو اور وہ جیب میں ہے تو اس کا استثنا ہے سکے پہ جنا صاحب کا فوٹو بنا وہ آپ کی جیب میں ہو اس کا استثنا ہے ایسا نہیں کہ سارے نوٹ نکال کر کے چپلوں کے ساتھ رکھ دیں کہ اس پہ فوٹو بنا ہوا ہے اور جب نماز پڑھنے جائیں تو پیسے بھی گئے چپل بھی گئی یہ نہیں تو وہ اگر آپ کی جیب میں ہے اور وہ چھپا ہوا ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے یہ مسئلہ صدیوں پہلے ہمارے اکابر علماء نے اس کو حل کر کے اس کو لکھ دیا ہے لہذا آپ نے تو یہ کہنا کہ پیر ابھی حیات ہیں شاید یہ سمجھی کہ جس کا انتقاد ہو اس کا ساتھ جائز ہوگا بھائی وہ زندہ ہو یا انتقال ہو گیا گھر میں فوٹو لگانا اور اس پہ ہار ڈالنا اگر بتی جلائیں ساری چیزیں بالکل ناجائز اور سنی مسلمانوں کے بچنا چاہیے وہ سب ہم اہل سنت کے کھاتے آ جاتا بے دیکھیے سننی ایسے ہیں کہ اپنے پیر کی فوٹو لگاتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں ہار ڈالتے ہیں اگر بتی سو لگاتے ہیں اس سے بچنا چاہیے انٹرنیٹ پہ جو ہزاران سوال وہ یقیناً وہ